وہ کسی وقت کی چھٹی نہیں کرتا ہر وقت کر سکتا یہاں تک کہ نیند کے دوران بھی آج جو ہے اپنا کام کرتا رہتا ہے ایک اور دوران جو کچھ ہوتا ہوتا ہے جو آدمی دنیا نہیں جو ہوتی ہے وہ خیال وقت کا کام کرتا رہتا ہے لیکن کو یاد نہیں ہو جاتا ہے خیال ہر وقت کام کرتا رہتا ہے اور خیال ہر وقت بولتا رہتا ہے خیال کام کر لیکن پیاز کرتا رہتا ہے اور فصل خیال کی لے دوڑ ہو فاصل ہوئی تو زیادہ فصل زیادہ خراب جب زیادہ خراب ہو جائے تو مطلب خراب ہو جائے اور جذبہ ہمارا خود ہے کہ ہمارے یہاں ہو جائے جذبہ ہوتا ہے مسجد بننے والے آدمی ہے کیا آپ کا جذبہ ہے تو بہت زیادہ ماضو ہے اور اس کا گزشتہ نہ ہونا ہے بالکل آدمی جب دیکھتا ہے اس کا مال خراب ہوتا ہے آمال خراب ہوتے ہیں لیکن اس کو اچھے آمال اچھے لگتے ہیں اور اچھے ہمارے لوگ تو پسند رکھتے ہیں اور کوئی احساس کرتا ہے کہ پڑھائی کر رہا تو یہ اتنی برابر نہیں ہے سبک جانے کے لات ہیں سب ہونے کی رات ہے یہ سب جائے گا سب ہو جب آج برائی میں لگا رہتا ہے اس کا جب فاصل ہوتا ہے نقص ہوتا ہے تو پھر کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ نیکی اور برائی سی آج جو ہے وہ برا لگنے لگتی ہے اور نیکی اچھی نہیں لگتی ہے اور نیکی کرنے والے میرے جذبہ ہو جاتا ہے ہو جاتا کہ برائی چاروں روز اچھا ہے اور میں کیا ساری مخصوص برائی اور بنا ہو جائے تاکہ اب سب ہیں سال ہو جائے اور امریکی کا شاہی کا اور سوچنے کی زندگی ہو جائے باقی اور نتیجہ ہوتا ہے بات کا درام کا کب سے زمین کی آواز پر اور انسان کام دو آواز ہوئے رحمان اللہ طالب ہے اس کے اندر احتجاجہ دن کے گاڑی چاہتی ہے اور ایک ہماری سے کام ہوتا ہے رحمان اچھی بات کا ڈالا کرنا اچھے خیال کام طرح تبدیلی سے کرنا تھا لیکن یہ کرنا چاہیے اچھی بات ہے اور ایک اخبار بتا دوں کہ سرکار نے بڑھائی کی طرف کرا ہے بڑھائی کا ہے لڑائی کے سب سے بولے استعمال کرتا ہے یہ دو باتیں انسان کے باطن پر وہ سنسنگ لگی رہتی ہیں اس طرح نیوز کہتے ہیں کہ نیچے کا جو ہر ہاں سیکنڈ اس سے ہزاروں کام کی روح گزر رہی الحمدارے کو روح گزر رہی جس سے جلد آ رہا ہے وہ متر ہے ایسے انسان کے فاتل پر خیالات کی روح مسل ہے وہ خیالات حاصل ہے یا وہ خیرات سارے ہیں یا وہ ارکائے رحمانی ہیں یا بھائی انسانی ہے اب اگلی بات یہ عجیب ہے کہ عرقائے رحمانی کو ردیز عید ہے فائدے والی چیز ہے کشید سیز ہے ایسا فائدے ہے انسان بنانے اس کو تو زمانہ ہوتا ہے اور پانی ہاتھ لائیں گے اور جھارکھ کا پورا پر کا آپ ہی جب آپ کو چھوڑا وقت بہت ہوگا جی خود بخود آ جاتی رام جی کو محنت کر کے آگے کرتا ہوں تو بعد میں سال ریار کی لوگ گدش کر رہی ہو یہ تو وہ چیز ہے کہ میرے ہندو اور رامد کو بنا دے گی میرے راجا کو دست کر دے گی کو دست کر دے گی زیادہ باتوں کی یہ روگ یہ تو خود بہت نہیں ہوتی ہے اس کو دوست کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہیں کہ ہمارا تو کام ہی پیاز کو درست کرنا ہے بات میں خیالات کی چلتی روگ کو دوست کرنا ہے کیونکہ یہ روز تو رضا ہو جاتا ہے اور میرا درست ہو جائے تو امردوست ہو جاتا ہے آج مجھے فرمایا ہے اللہ الگ کا فکر کرو بہت زیادہ اور الگ اللہ بھی ہے خیال آؤں بول رہا ہوں اللہ کے سن اچھے لوگ کی بات جان ہو یہ وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور خان میں کھڑا ہوتا یا بیٹھا ہوتا ہے جگہ یا بتا دے ہر ہاتھ بغیر اللہ اللہ کے ایسا آدمی مصروف ہو جاتا ہے ایسا ماں ہو جاتا ہے ایسا ہے ایسا ایسا ضرور سر فاصل خیال کے لیے جگہ بات کریں بہت بہت سی ہوئے اتنی دیر کے لیے بھی باسنگ میں فاصل خیال کے دور بھی کے جگہ دی جائے پائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر اور خاص کسی کی روشنی دور ہوتی اور ہم گھر دور ہم سڑک بت جائے وہاں لگ استعمال کرنا ہے لال میں جائے وہاں خراب استعمال کرنا ہے بازار میں جائے وہاں بناور ضروری کاموں کے علاوہ شانسی کو لگ رہے ہیں اور دوسرے کیا ہوتا ہے کہ باسٹھ میں گو اور برابر بھرتے بھرتے بھرتے بھرتے بھرتے بھرتے سوگر بھی جائے گھر بنا کر چوبیس گھنٹے کے استعمال سے ہمارا بادن ہے وہ نظر کے رنگ سے ہے کان کے رنگ سے ہے زبان کے رنگ سے ہے سے گندگی اور ڈہر کا ایک امبار بن گیا گندگی کا بار جب ان پر لا کر ڈال دیا تو اس کا پاکستان بدرو سارے بگن میں ڈر سارے بگن میں فراہ کرتی خیال کو فالو کر کے کو فالو کرتی اندر کی جو لہر دوڑ رہی تھی باتوں سے فاصل کرتی نتیجہ آج آپ جب راتا بہت ہو گیا اللہ تعالی احمد ہے بسوں کا خیال اور اس کے بعد رادا ان سب مرائل کو دیکھا نہیں جاتا ہے میں یہ کہتے ہیں کہ سے پر پکڑنے بسوزے کے بعد کوئی نقصان نہیں مسودہ کرار نہیں پکڑتا وہ آتا ہو جاتے ہیں آتے ہو جاتے پکڑ نہیں پکڑتے کرار کے بعد وہ خیال بنتا ہے اس کو بنی اطلاع اور گزارے دماغ نہیں لکھا جاتا لیکن اس سے بات نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اپنی برائی کے وقت دیکھو خیال بنا کر دن میں جما رہے ہیں اور وہ دیکھنا شروع کر دیں اس کے ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیں اس سے لطف اٹھانا شروع کر دیں اس کے بتاوت بنسبہ بولنا شروع کر دیں ابھی بس بنا رہا ہوں یہ خیال اور تو آپ کو سے بعد جو بادل کا نہیں ہو رہا تھا خیال اور حصہ بادن کو نقصان نہ شروع ہو گیا اگر مافیات کے دور طور پر نہیں دکھا جاتا لیکن اس نے مافیات کی رات کو کا کام شروع کر دیا باقی نہ شروع ہو گیا نہ جیسے حضور خیالات کو حضور بادل کو اختیار بنا کر بات اور اگر آج جیسے کو اختیار کو محسوس کرے باتوں نہیں چاہیے تو نیپال کا ایک کیسا وہ ہے جس پر عمل آپ سے دوبارہ نام سے نہیں ہو رہا اس پر عمل خیال اور فکر سے ہوتا ہے آیات کے کیسا ہو رہے اور نیپال کی آیتوں ہو ہے جس پر عمل سوچ اور فکر سے ہوتا ہے محمود محمد خلاح مقامہ ردی آئے تو شروع میں پڑی محمد خاص مقامہ نف کام جو لگا اللہ کے آگے اللہ کے سامنے رو برو کراؤ اور روکا اپنے نفس کو غلط خاص نظر جنگ میں ترما ہوا اب دھیان اللہ کے روک کروانے کا کیا ہے یہ خیال کے ساتھ مت کامل اور تو خیال فکر کے ہے یہ فکر کو باتھ میں جمانا ایک اور غور کرنا ایک وقت لگانا سے یہ بات سمجھ میں گھر والا ساری مانگو ہے اور سوچے آ رہا ہے کہ کل آئندہ کے لیے آگے کیا دیکھا جہاں میں سیافت آنے والی اور آفت کے لیے کیا کہیں برائی زمانت کیا میں آ کے سردار کیا ہے اپنا نام دیکھا ہوا تھا سوالوں نے کیا ڈگری ہے یہ کیا ڈگری ہے پچھلے وقت میں یہاں کا بند کا جنرل نے کہا تو جاتے ہی وہاں کی سبھی آپ کو لگ کیا وہاں کی عورتوں کے خیال کر کے دوسری میں لگ گیا وہاں پر لگ گیا کنارے پر جانے وہ 20 سال کے پاس ایک جی پی برائے اب واپس آ وہ خود آ رہی تھی جب میں واپس جاؤں گا تو میں وہاں کیا بکری دکھاؤں گا لیکن چلو ایک تو دکھا دوں ایک جی پی خنر کے ساتھ لگی ایک جی پی خنر کی دکھائی ہر جی کا ہے یہ سارے پور اور بڑھاتے ہیں دوبارہ کام تک دروازے کرتے ہو اللہ دبارے بارے میں یہ تمہارے میں دھیان خاص ہو باتھ میں یہ بات بات میں روشن رہی ہو کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ دوبارہ کھانا اس کے بارے میں بات تو بات میں جب یہ دھیان ابھی ہوتا ہے یہ بہتری یہ بات میں کر رہا ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ تمہارے کوئی ہے کمر کا کے گھسنا اور سب سے بڑا یہ تو ظاہر ہے تو کسی کو بتانا چاہیے یہ بات پال کسی کو بتانا چاہیے بننی کے کیرلا کے ساتھ نہ اور نہ کسی کی شریف نہیں کرنا ہے نہ صفاظ میں کرنا ہے نہ ظاہر شہر ہے بہت ہی موٹی بات ہے اس کے بارے میں سلمان سے معلومات مرن ماننا یہ اور ہے بھارت اچھے اللہ کا اللہ طرح جگہ نہیں مان سکتا لیکن یہ تو ایک تو پر خیالات کا کھان جانا جاری ساری ہو جانا ماتا کا مندر آیا ہوتے ہیں کیا بیٹھا ہے اور ان میں لاس ویر ماتا بنوک اللہ تلا خبر جو ہم کر رہے ہیں یہ دھیان باتوں میں ٹائم ہو اور یہاں جاری ہو جانے میرے بھائی باتیں کی سوچ حفاظت سے سادے ہو جاتی ہے اور نہ جانے فضل سے بسد ہو جاتی ہے اور جانے دار یا رک اور صحیح ہمار کی فکراری ہو جاتی ہے تو یہی تو بلائق ہے ایسی بات نہیں کہ ہم لگتے ہیں اللہ کے رین کا اور اللہ کے دھیان کرانا جانا اور ظاہر احمد ہے جس کو دنیا پر ترجیح ہو جانا اور ہمارے سارے سارے آداب سارے آزاد کو نہیں کہا کیا تین آدمیوں کو دکھا تھا دو آدمیوں کو ایک آدمی سامنے ملکل اور لوگ نے کے گور ساتھی بالکل اور بارے میں طرح ہوا کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اٹھانا اس کو اپنے بادشاہ کسی بدلی کسی متاثر کے حوالے کی کیا کہ اس کو اپنی نوجوان بڑھنے کے اور اس نے رات ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ کام دوبارہ لیکن کا مراکبہ بیان اور بات چیت سوچ اتنی پکی تھی کہ ایک ذرا مقصد کروں اور آپ نے سال مشقت پوری ہونے کے لیکن کہا کہ آپ ہم ذرا مقصر میں ہوئے لیکن میں آپ سے پوری مقصر ہو اور وجہ یہ کہ کچھ متفروں کا ادھکاری بنتے ہیں اب میں آپ مدد کر رہی ہوں یہاں سے جائے تو آپ کے ساتھ جنگلے تعداد آئی ہے جو ہے نکلے تھے دیکھتے بات ہے واقعات مجھے کیسے آ گئے کہ میں نے کہا ہم آپ کی نکاح کی نکاح کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے جائیں گے کار کا یہ ان کو کار کا یہ خاص اور خاص کا حضرت حبا ہو دنیا کی کتنی زیادہ کنٹ چیز کیوں نہ ہو اس کو نہ سے متاثر کر سکتے ہو نہجے کر سکتے ہو اور نہ اس کے قیمت میں متعلق ایسے پکے ہیں اپنی بات کرتے پیسے جمے ہوئے کام لا کام لاؤن کا ہے رب ہمارا اللہ اور صرف پر جم گئے ایسے جمع مصر. ایسے جمن میں ہیں کہ دنیا اور دنیا کے چیزیں کوئی خوف کوئی فلو کوئی چکا کوئی مزہ کوئی لالت متاثر کر کے اپنی جگہ سے اپنے گیلے سے اور اپنی تصدیق کا ڈال بنتے دور ہے میرے دنوں سب اس کو میرے سامنے لایا گیا تو میرے ایمان نے گرا دیا پڑکی صرف سلط اللہ علیہ کے فرمانے پر اخبار پر اتنا مجبین ہے گراہوں کے سامنے تقریب بلایا جائے تو اس کو یقین بڑے گا نہیں جیسے زیادہ یقین اب فول پالا کا فرمایا جاتا پختر ایمان پار اور دنیا کے لحاظ سے دنیا کی چیزیں جو سب جا سکتی ہیں ہم دنیا کے لحاظ سے ان کے مقابلے آدر پر دنیا کے جان سے بھی جو کامیاب اور جو عزت والی زندگی انہوں نے ہے وہ ہماری جتنی تعداد انہیں ہتھی اور کسی انہیں نہیں آتی بعد نہیں عمر صابا اکران کی عمر نہیں آنی پڑتی نہ نہیں میں نہ دولت میں نہ میں نہ جائزادوں میں نہ حکومت میں اور نہ بات میں یہاں فاتے جان کرتے نا گرام کے پہلے پتھر باندھنا اور یہ تو کول مکمہ کسی کا سر زندگی ہے اور چھ سال زندگی میں انیس سال پتیاں ہیں اس کے بعد جو افراد زندگی ہے دور باروکی میں ہم کہتے ہیں جن کا تقسیم نہیں کرتے تھے نپے بھر کے تھے بورے کے تھے اور عثمان گلی میں دلانے کے دور میں صبح ایک تعلیم ڈالی کر ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو اعتماد میں جز نکلی جاتا ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو جلدی نکالی شام استعمال ڈالی کرتا تھا یہ لوگوں کو شہر ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو جلدی نکالے اس اور غالبان زور عثمانی نے اس بات کے اعلان کیا گیا کہ بستمان میں رکھنے کی اور سماجی کی گنجائش نہیں ہے زیادہ جیسے زمال ہے کہ بالت ہے آدمی کو خود کرنی ہے اس کی فکر کرنی ہوتی ہے خود بندوبست کرنا ہوتا ہے ایسا زکات دے کے بالت ہے اس کا بھی خود بندوبست کریں خود شکالیا خود بولتا ہے دیکھ لے کر اس کو پتہ پہنچائیں یا ان کا زکان میں رکھنے کی گنجائش نہیں اور دور میں ایسے علاقے میں ہیں دنیا اس نام بہت زکات نکال کے بچے ہے اور زکات کرنے والا کوئی بھی ہو ایسا غریب آدمی نہیں ہوتا تھا جو ہے آج ان کا سر ملک ہو گیا ہے اور ملک गया ہو گیا ہے تو دولت پہنچ کریں گے تقسیم کریں گے عام آدمی تک پہنچ جائے دولت ایک آدمی میں کتا شاٹ مکھن کھا رہا ہے اور ملک میں چل رہا ہے اور دوسرے سڑک کے نارے حد تک یہ ہوا ہے اور گھر میں رکڑ کر وہ مریض ہے اس کو اسپتال سے پہنچانے کے لیے ہے ویسے میں کیا اندر نہیں آئی ویسائی نہیں کر دو مال کا سورے کام لا ہے کیسی معاشیا کی امر مزید یہ وکاس کا دھیا ادا کرنے کے لیے وہ زمانہ ناری نہیں کرتا نہیں چلو تو بھائی والا فروپور بھائی ہم اور آپ اپنے باسن پر محنت کریں تو درست کریں دار میں ڈبو ہے ڈوب جائے گا اور یہ ہمارے خالیا پر اپنے سب کو کھیل کر تصویر کر لے آئے پکڑ کر باندھ دیں ہمارے خالیا اور کچھ ایسا تقسیم کریں گے تربیت کر لیں گے اور کے بعد پہلے پر جلیں گی اور آدمی خاص کر رہا ہوئے بھارت اللہ